تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار سچے اور پرہیزگار مشہور تھے زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا اسی بنا پر آپ کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا تھا ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک موزس خاتون تھیں لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا وہاں خرید و فروخت کی اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت سونپی سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں ادھر میسرا نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائیں تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے چنانچہ انہوں نے آپ سے اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کی خواہش ظاہر کی انہوں نے سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا اس طرح بات طے ہوئی نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اس میں اللہ کی حمد و صنا کی پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے دو مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن آئز مخزومی سے ہوئی تھی وہ انتقال کر گیا تو ابو ہالا تیمی سے ہوئی اس سے ایک بچہ بھی ہوا مگر پھر ابو ہالا بھی فوت ہو گیا اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں آپ کی طرف مائل کر دیا اور اس طرح سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی صرف ابراہیم ماریا قبتیا سے ہوئے آب کی اولاد کے نام یہ ہیں پہلے قاسم پیدا ہوئے پھر زینب پھر رقیہ پھر ام کلسوم پھر فاطمہ پھر عبداللہ اللہ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے البتہ تمام بچیوں نے آدھے نبوت کو پایا اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی صرف سیدہ فاطمہ آپ کے چھ ماہ بعد فوت ہوئی